جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو شرف چل رہا تھا بابو شرف کل جس مسئلے پر بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی نے ایک دھرم دیا سونار کو اور اس نے کہا کہ اس ایک درم میں سے آدھے کے بدلے میں مجھے سکے دے دو آدھے درم کے بدلے میں سکے دے دو اور جو باقی آدھا درم ہے اس کے بدلے میں مجھے آدھا آدھے سے ایک دانہ کم دے دو یعنی چاندی ہی دے دو لیکن آدھے سے ایک دانہ کم یعنی اس سے تھوڑی سی چاندی کم دے دو آدھے کے بدلے میں تو مجھے پورے کے پورے سکے دے دو اور جو باقی آدھا درم ہے اس میں ایسا کرو کہ تم مجھے سکے مجھے چاندی ہی دو چاندی ہی دو لیکن ایک دانہ کم اب امام حنیفہ اخلا فرماتے ہیں کہ بے تمام کے تمام میں ففاست ہو جائے گی کیونکہ ظاہری بات ہے اس وجہ سے کہ جب کہہ رہے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے سکے دینا تو ٹھیک ہے کہ آدھا درم دو سکے دے دو مجھے وہ تو معاملہ صحیح ہے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ بھائی آدھا جو باقی آدھا درم ہے اس کے بدلے میں ایک دانا کم چاندی مجھے دے دو ایک دانہ کم یعنی کچھ حصہ کم چاندی دے دو تو چاندی کی چاندی کے ساتھ بہ ہو رہی ہے چاندی کی چاندی کے ساتھ بہ ہو رہی ہے اور اس کے اندر کمی زیادتی آ رہی ہے تو جب کمی زیادتی آ رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے کمی زیادتی آ رہی ہے جائز نہیں ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کیونکہ معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ہی عقد میں ایک کام جائز کیا جا رہا ہے اور ایک کام ناجائز کیا جا رہا ہے اس سے وہ پورا معاملہ ہی کیا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا یہ تو کام جائز تھا کہتا کہ جی مجھے آدھے درم کے بدلے میں سکے دے دو یہ تو جائز ہے لیکن جو دوسرا ایک ہی دوسرے اسی معاملے کے اندر ہی دوسرا کام ناجائز کیا جا رہا ہے اس وجہ سے تمام کا تمام معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ جو فلوس کے اندر جو معاملہ ہے نا وہ درست ہو جائے گا فلوس کے اندر کہ بھائی آدھے درم کے بدلے میں مجھے سکے دے دو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا کہ جی اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی بیس روپئے آپ کو میں دے رہا ہوں بیس روپئے دے رہا ہوں مجھے آپ ایسا کریں کہ دس روپئے دس دس روپئے کے دو نوٹ دیے نا یعنی اس میں سے میں نے کہا کہ اس میں سے دس کے بدلے के تو مجھے آپ پانچ پانچ کے के سکے دے دیں پانچ پانچ کے دو سکے دیں دس کے بدلے میں دس کے بدلے میں تو کیا آ گیا دس روپئے کے اور باقی میں کہتا ہوں کہ جو باقی 10 روپے ہیں یہ باقی 10 روپے ہیں اس کے بدلے میں مجھے آپ ایسا کریں 9 روپے واپس کر دیں نو روپئے اب کیا ہوگا 10 کے بدلے میں 9 آ رہے ہیں تو وہ سود ہو جائے گا وہ سود ہو جائے گا تو وہ اس لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ تمام کا تمام ختم ہو جائے گا اور صاحب فرماتے ہیں نہیں 10 کے بدلے میں جو 10 آ گئے ہیں وہ تو درست ہو گئے اور باقی جو معاملہ تھا وہ ناجائز تھا دیکھیے ذرا وہ ان کے نزدیک جائز ہے دیکھیے ذرا کیا ہے امن آتا سیرفی یا در جس نے سونار کو یا پیسے منی ایکسچینجر کو منی ایکسچینجر کو در دیا کیا ایک درم دیا اور کہا ہی فلوسن اس آدھے در اور باقی آدھے درم کے بدلے میں ایک دانا کم دے دو یعنی چاندی لے رہا ہے لیکن ایک دانہ کم فصد البہف الجمتا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بہ فاصل ہو جائے گی تمام کے تمام کے اندر اور صاحبین فرماتے ہیں جاز کہ جی فلوس کے اندر بہ جائز ہے وہ بطلا فیمیہ باقی اور باقیوں کے اندر کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گی اچھا اچھا اگر وہ تھوڑا سا تبدیل کر لے تھوڑا سا تبدیل کرتے کیسے کہتا ہے در ہم فلوسن اگر وہ یوں بات کرتا ہے اب یہ نہیں آدھے درم کے بدلے میں آدھے درم کے بدلے میں فلوس اور آدھے درم کے بدلے میں مجھے چاندی اور اس طرح کر دو وہ یہ نہیں کہہ رہا بلکہ اب کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ولو کالا آتی نصف نسف من کہتا ہے کہ مجھے کرو کے مقابلے میں بار نہیں لا رہا ٹھیک ہے نا لایا نا بینس بھی نہیں لایا ٹھیک ہے در ہم فلوسن مجھے آداد آدھے جائز, جائز ہو جائے گی کیوں اب ہم اس کو جن سے تبدیل کر دیں گے میں نے بتایا تھا نا کہ جی ہم کیا کرتے تھے ہم चांदी के साथ हो रही है या किसी और की, एक, एक द्रम है, है।, है, है, है, है और एक तरफ जो वो दो दिर दो दरम एक दिनार और एक तरफ दो दिनार एक दिरम तो हम क्या कर रहे थे उल्ट कर रहे थे हम कह रहे थे द्रम दिनार के बदले में आ गया ایک طرف سے بھی اور اس طرح دینار درم کے بدلے میں آ گیا یوں کام کرتے تھے اب یہاں پہ بھی ہم یہی کام کرنے لگے ہیں. کیا کرنے لگے ہیں دیکھیں وَلو فلوسن کہ نصف درم کے تو فلوس دے دو نصف درم کے مقابلے میں نہیں نصف درم کے فلوس دے دو اور نصف سے ایک کم جو ہے نا دے دو نصف سے ایک کم دے دو مجھے نصف سے ایک کم مجھے دے دو اب گویا یوں کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے ہم یوں کر رہے ہیں جازل بہ یہ کیا ہو جائے گی جائز ہو جائے گی تو نصف درم سے ایک کم جو ہے نا ہم یوں سمجھیں گے کہ نصف درم سے ایک کم چاندی تھی نا تو ان دوسری طرف جو چاندی آ رہی ہے وہ بھی کیا رہی ہے نصف درم سے ایک کم نصف درم سے ایک کم یہ دونوں آپس میں برابر برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے، مثلاً پیسے کے مقابلے میں آگے انچاس پیسے انچاس کے مقابلے میں آگے یہ تو معاملہ ختم ہو گیا باقی رہ گئے اکاون باقی رہ گئے اکاون اب وہ اکاون جن جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں سکے آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں چاندی نہیں آ رہی ہے تو وہ معاملہ جائز ہو جائے گا وہ معاملہ جائز ہو جائے گا دوبارہ سمجھیے مسئلہ تھوڑا سا وہ ہے اس کو آج کے تناظر میں نہیں دیکھنا آپ نے کہ آپ کہیں گے کہ جی ہم سکے اور کیونکہ سکہ سکے بھی ایک ایک دو دو روپے کے سکے کر کے وہ بنتے سو روپے کے نوٹ کے برابر سو نوٹی بن جائیں گے سو روپے ہی بن جائے گا پہلے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ درم چاندی کا ہوا کرتا تھا اور فلوس ہوا کرتے تھے فلوس یہ دوسری جنس ہوتی ہے فلوس نا یہ, یہ دوسری جنس ہوتا تھے. اب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرو کہ اس نصف درم کے بدلے میں جو ہے وہ فلوس دے دو نصف درم کے بدلے میں فلوس دے دو تو اور جو باقی نصف رہ گیا نا باقی جو نصف رہ گیا اس کے بدلے میں نصف سے کم مجھے چاندی دے دو نصف سے کم مجھے چاندی دے دو تو یہ معاملہ تو فاسد ہو جائے گا کیوں کیونکہ چاندی چاندی کے مقابلے میں آ رہی ہے جب چاندی چاندی کے مقابلے میں آ رہی ہے تو برابر شرابر ہونے چاہیے تھی اور جب خاص طور پہ بال آ رہا ہے لیکن اگر وہ معاملہ یوں کرتا ہے وہ کہتا ہے جی نصف درہم کے فلوس تو وہی وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے درم کے فلوس دے تو نصف درم کے مقابلے میں نہیں نصف درم کے فلوس دے تو ہو سکتا ہے نصف درم کے پچاس فلوس ملتے ہوں نصف درم کے پچاس فلوس ملتے ہے نصف درم نصف درم اچھائی اور نصف کے نصف درم کے فلوس دے تو اور نصف سے ایک کم جو ہے چاندی دے دو نصب سے ایک کم مجھے چاندی دے دو اب ہم کام یہ کریں گے ہم کہیں گے کہ بھئی گویا اور انچاس والا معاملہ آ گیا پچاس اور انچاس کر کے لے رہا کتنا ہے سمجھے ننانوے لینے ہیں ننانوے لینے دے رہا کتنا ہے سو دے رہا ہے اس کو ہم بناتے کیسے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ جی جو چاندی ہے چا وہ تو چاندی کے مقابلے میں آنی چاہیے یعنی انچاس انچاس کے مقابلے میں انچاس انچاس کے مقابلے میں چاندی چاندی کے بدلے میں آ اور باقی جو بچ رہا ہے کے पास باقی جو بچ رہا ہم کہتے یہ ہیں گویا دیرا دیرا جو وہ اکاون دیرا ہے لیرا انچاس ہے انچا 49 دیے تو اس کے بدلے میں 49 آ دیے کے بدلے میں 49 آ گئے۔ وہ تو ٹھیک ہے چاندی چاندي کے بدلے میں آ باقی رہ گیا معاملہ دوسرا والا جو کے بدلے میں فلوس آنے ہیں۔ باقی جتنا بھی درہم ہے جتنا بھی درہم ہے اس کے بدلے میں وہ فلوس لے رہا ہے۔ اور جس تبديل ہو گئی ہے تو معاملہ کرنا جائز ہے۔ جیسے میں اپ کو ایک درہم دیتا ہوں میری اس کے اوپر ہے کہ میں اپ سے دس فلوس لیتا ہوں بیس فلوس لیتا ہوں تیس فلوس لیتا ہوں چالیس لیتا ہوں پچاس لیتا ہوں سو فلوس لیتا ہوں وہ تو میرے لیے ٹھیک ہے لیکن میں اگر چاندی دے رہا ہوں تو مجھے چاندی کتنے کی لینی ہے چاندی لینی ہے تو اس کو جائز کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہتے یہ ہیں کہ مجھے آدھے کے بدلے میں تو آدھے کے آدھے سے ایک کام جو ہے نا تو کیا کر دو آدھا چاندی کر باقی جو ہے نا مجھے کیا کر دو اس کے بدلے میں سکے لے آؤ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے فلوس کیا ہوتے تھے یہ سکے ہوا کرتے تھے لیکن ان کو آج کل کے پیسوں کی طرح بالکل نہیں سمجھنا آج کل تو اگر کوئی بندہ سو روپیہ دیتا ہے نا تو اس سو سکے ہی لینے ہیں سو روپے سو روپے کا نوٹ دے گا تو کتنے لے گا سو سے نصف کے مقابلے میں نصف کے اندر جتنی چاندی ہوتی تھی نصف درم کے اندر جتنی چاندی ہوتی ہے اس سے ایک حصہ کم لے رہے ہیں اگر درم دے کے چاندی لینی ہو تو کیا کرنی ہوگی درم کا جتنا وزن ہوگا چاندی بھی اتنی لینی ہے نہیں لینی ہے چاندی بھی اتنی لینی ہے لیکن اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں درم دے رہا ہوں اور آپ ایسا کریں اس میں سے نا مجھے ایک ماشا کم چاندی دے دیں ایک ماشا کم دے دیں ایک درم دے کے چاندی سے ایک ماشا کم لے رہا ہے تو یہ کیا ہوگا سود ہوگا کیوں کیونکہ وزن زیادہ دے رہا ہے مثلا درم کا وزن تھا چار ماشے سمجھے وزن چار ماشے درم کا لیکن چاندی وہ لے رہا ہے اس کے مقابلے میں تین معاشے تو یہ جائز نہیں ہے तो اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ اس کے آدھے کے بدلے میں چار معاشے کا سمجھے درم ہے تو کہتا ہے کہ جی اس کے آدھے کے بدلے میں یعنی دو ماشوں کے بدلے में دو معاشوں کے بدلے میں تو تم مجھے سکے दो دو اور جو باقی جو دو معاشے ہیں باقی جو دو معاشے ہیں آدھا ہو گیا نا دو ماشوں کے بدلے میں تو مجھے سکے دے دو اور باقی جو دو معاشے ہیں اس کے بدلے میں مجھے دو, جو مجھے ایک چاندی دے دو باقی دو معاشوں کے بدلے میں مجھے ایک ایک چاندی دے دو تو کیا ہو جائے گا یہ بھائی کیا ہو جائے گی فاصل ہو جائے گی تمام امام صاحب کے کی پوری کی پوری کیونکہ کہہ رہا ہے دو معاشوں کے بدلے میں تو سکے دو اور باقی جو دو ماشا ہیں اس کے بدلے میں ایک ماشا دے دو تو یہ غلط ہے لیکن ٹھیک ہے نا اور باقی, باقی مجھے چاندی دے دیں ایک دانہ کم باقی ایک دانہ کم چاندی دے دیں اب کیا ہوگا ہم کہیں گے جو کتنی ہے جو اس نے چار ماشے دی ہے نا ہم کہیں گے کہ بھائی ایک ماشا تو ایک ماشے کے بدلے میں آ گیا ایک ماشا کتنے کے بدلے میں آ گیا جو ایک ماشا یہ چاندی لے رہا ہے وہ تو ایک کے بدلے میں آ گیا باقی جو اس نے تین معاشے اور دیے نا چار ماشے ان کے بدلے میں سکے آ رہے ہیں سکے آ رہے ہیں جب ان کے بدلے میں سکے آ رہے ہیں تو معاملہ کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا ایک ماشے کے بدلے میں تو ایک ماشی چاندی ہی آ رہی ہے لیکن باقی تین معاشے دے رہے تین ماشے دے کے باقی سکے لے رہے تو یہ معاملہ جائز ہو جائے گا کیونکہ جنس بدل گئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہی اس پہ کہہ رہے ہیں اب اسی طرح آگے کیا کہتا ہے ولو کو آتی اچھا جی دیکھیں ذرا ولو کولا ومن آتا سیرفین در جس نے کسی سنار کو درہم دیا فقوال آتی دے دو مجھے بنصفی ہی, ہی کہہ رہا ہے بینسفی کہ یہ جو میں نے تمہیں دھرم دیا نا اس درہم کے آدھے کے بدلے میں فلوس دے دو اس درم کے آدھے کے بدلے میں وہ بنسفی اور اسی درم کے آدھے کے بدلے میں یوں کہہ رہا ہے وہ اس درم کے آدھے کے بدلے میں ایک دانہ کم چاندی دے دو ایک کم چاندی دے تو کہ تمام کے تمام کے میں وہ کال کیوں اس نے اب کام کیا کر دیا ایسے ہی ہو گیا کہ دیرا چار معاشے ہے کہتا ہے دو معاشے کے بدلے میں تو مجھے دے دو کیا دو ماشے کو میں سکے دے دو اور باقی دو معاشے کے بدلے میں مجھے ایک ماشا دے دو باقی دو معاشے کے بدلے میں مجھے ایک ماشا دے دو تو یہ کیا ہو جائے گا یہ تو بے فاصد ہو جائے گی وہ کالا صاحب فرماتے ہیں جاز فلوس وہ کہتے ہیں کہ یہ فلوس میں جائز ہو جائے گی کیوں کیونکہ دو معاشے کے بدلے میں اسے کہہ دیا کہ, دی کہ میں سکے دے دو تو یہ تو ٹھیک ہوگی بات وہ اباتالیٰ فیمہ بکیا اور جو باقی ہوگا اس میں باطل ہو جائے گی وہ نو کالا اچھا اپنے الفاظ چینج کر دیتا ہے یو کہتا ہے ولو قالا اگر یوسنجو کا آتینی نصف درہمن فلوسن کہ بھائی نصف درم کے فلوس ہو جائیں نصف درم کے فلوس ہو جائیں نصف الا حبتا اور نصف اچھا جی نصف سے ایک کم چاندی ہو جائیں نصف درم کے فلوس اور نصف سے ایک کم چاندی یعنی کہ نصف درم کے بدلے میں جو وہ فلوس اور جو باقی نصف ہے اس کے بدلے میں باقی جو دو ماشے ان کے بدلے میں ایک ماشا نہیں, نہیں نہیں وہ کہتا ہے نصف کے فلوس نصف کے فلوس اور باقی جو ہے یعنی باقی اس میں سے ایک باقی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ باقی کے بدلے میں چاندی آ جائے ایک دانہ کم تو جازل بھائی یہ کیا ہو جائے گا بے جائز ہو جائے گی اس کو ہم کیوں اٹھ کر دیں گے بالکل آپ مقابلہ نہیں کر رہا تو یہ بے حاصل ہو ٹھیک ہے نا تو یہ اب اگر یوں کہتا ہے وو کالا آتینی دیر ہم اگر یوں کہتا ہے کہ مجھے دے دو ایک چھوٹا دیرم ایک چھوٹا دیرم دے دو ولا آتی دیر ہمن سغیرن وزنه نصف درهم الا حبتا ٹھیک ہے مجھے ایک چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن کتنا ہو نصف درہم الا حبتا نصف درہم سے ایک دانا کم ہو مجھے چھوٹا درہم دے دو جس کا وزن نصف درم سے ایک دانا کم ہو وال باقی فلوسن اور باقی مجھے فلوس دے دو وہی وہ بات چل رہی ہے باقی, فلوسن باقی مجھے فلوس دے دو بے تو کہتے ہیں مجھے ایسا کرو چھوٹا درم دے دو چھوٹا درم دے دو اس کا وزن کتنا ہو نصب سے ایک دانہ کم ہو نصب سے ایک دانہ کم ہو دیرا ایک درم ہے کہ نصف سے ایک دانہ کم ہو اور باقی جو ہے اس کے بدلے میں کیا دے دو مجھے فلوس دے تو, تو یہ کیا ہو جائے گی بے جائز ہو جائے گی یہاں پہ بولٹ کر دیں گے بالکل میں نے جو بتایا تھا وقان اللہ <حَبْبَطًا> کہتے ہیں جو نصف سے ایک دانہ کم ہے وہ کس کے مقابلے میں آ جائے گا بے ازا در ہمیں وہ دیر ہمیں صغیر کے بدلے میں آ جائے گا یعنی یہاں سے اس نے جو دیا ہے تو گویا نصف سے ایک دانہ کم دیر ہے نصف سے ایک دانہ کم وہ لے رہا ہے باقی جو نصف سے ایک دانہ زائد ہے جو دیر ہے یہ دیر تو زیادہ ہے لے رہا تھوڑا ہے تھوڑا تو وہ کس کے بدلے میں آ جائے گا باقی باقیل فلوس اور باقی فلوس کے مقابلے <coughs> باقی فلوس کے مقابلے میں آ جائے گا نا باقی کس کے مقابلے میں آ جائے گا مقابلے میں جو بات آتی ہے نا اس کو آپ یوں سمجھیں یہ دینار کا دسواں حصہ ہوتا تھا دینار کا دسواں حصہ ہوتا تھا سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ذرا مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ تھا اس لیے میں نے کل پھر چھوڑ دیا تھا کہ جی اس کو اصل میں ہاں درہم کا درہم کا دسواں حصہ نہیں بلکہ دینا کا سونے سولہ حصہ سولہ ابا سولہواں حصہ درہم کا سولہواں حصہ حب بطن سے دیرم کا حصہ یہ تھوڑی ذرا پیچیدہ باتیں ہیں لیکن اصل میں ہمیں کیوں مشکل پیش آتی ہے اب دیرم دینار ختم ہو گئے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم پیسوں کے اوپر اس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیسوں کو اور سکوں کو آپس میں اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں دروں کو ہم بناتے ہیں پیسہ اور اور اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی یہ جو سکے ہوتے ہیں ان کو ہم فلوس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وجہ سے گڑبڑ ہوتی है گڑبڑ یہ ہونی ہے کیونکہ پیسے ہوں, ہوں. کی فلوس کی طرح ہے. پیسے ہوں یا سکے ہوں یہ کیا ہیں فلوس ہیں نوٹ ہو نوٹ ہو یہ سکے ہوں یہ فلوس ہی فلوس ہیں اب دیرم دینار ختم ہو گئے اس وجہ سے اس کو پوری طرح اس کو منطبق نہیں کیا جا سکتا اس کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا بلکہ منطبق ہوگا بابے انفیال ہے یہ منطبق نہیں ہوتا اب آگے کرنا ہے بس چلیں اس کو ٹھیک ہے آج اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آپ شروع کریں گے کتاب الاجارہ شروع کریں گے کتاب الاجارہ شروع ہوگا اور اپنے پاس لکھتے جانا ہے میں نے کہا تھا نا کہ لکھتے جانا ہے کہ جی کیا کیا چھوڑا ہے ہم نے جو ہم نے چھوڑا ہے نا وہ لکھتے جانا ہے کیا پڑھ لیا اور کیا چھوڑ دیا یہ لکھتے جائیں اپنے پاس ایک بنا لیں پیج کے اوپر جی وہ کتاب الاجارہ شروع کریں گے کیونکہ وہ بھی ہمارا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے استعمال ہوتے رہتے ہیں وہ آج ہم جتنے کام کرا رہے ہوتے ہیں کیا اجارے ہوتے ہیں آپ زیادہ تر انشاء یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم نصف کے بدلے میں آتینی نسف فلوسن پڑھیں گے نصب پڑھیں گے کون <coughs> سا والا آپ کہہ رہے ہیں ये नहीं। कहते ये हैं कि मुझे क्या दे दो एक छोटा साइन आउट <coughs> آتی نی ان ان کے تم دے دو ایک چھوٹا دے دو وزنو اس کا وزن ہو اللہ ہو ٹھیک یہ نا نصف در احمد نصف درن الگ میں پڑھ گیا نصف در حمین اللہ بطن اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے نصف درہم سے ایک کم حبہ یعنی نصف کے مقابلے حصہ کم مجھے دے دو ٹھیک ہے نا وزن ہو وزن ہو اس کا وزن ہو یہ بھئی نصف اللہ بطن نصف اللہ حبتا نصف ترحمن اللہ حبتاً یہ خبر بنائے اس کے لیے وزنح کے لیے جی وزن نہو کی بجائے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آتے نہیں در احمد نہیں اس کو پھر ہم نہو نہیں پڑھ سکتے نا وزن ہو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ در احمد سقیرن جو ہے نا موصف صفت ہیں اس کی نقر ہیں وہ خبر بنا کر بن بن در ہم اللہ حب بطن. یہ پورا کا پورا جملہ بنا کے پھر اس کے صفت بنائیں جملہ بن کے نکرا ہو جائے گا بل باقی فلوس ہے. ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے پھر السلام علیکم